رحمن الحمۃ الرحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ, علی اللہ وبرکاتہ باشٰ اور باقی تمام برادر خواران صاحب ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو سینتیس پبلک ایک ہے یہ درس جو ہے ہمارے چونکہ دعوت شریف تو سارے دعاؤں کا مجموعہ ہے تو کل جو ہے دو درسوں میں اچھا یہ دعا ہم نے پڑھ لیا کہ سلح غروب تو ہوتے وقت جو دعا پڑ جاتی تھی اس کی تھوڑی توضیع آپ لوگوں کو دین دیا اور آج جو ہے دعوت شریف میں اس ذیل میں ایک دعا دیا ہے عذاب قبر سے نجات پانے کی دعا ہاں جی عذاب قبر سے انسان پہلی مرتبہ جب اس دنیا سے اس وسیع دنیا سے ہاں جی آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے جدا ہو کے جو ہے اب ہم ایک دوسری دنیا کے سفر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا پہلا منزل قبر ہے تو قبر کے عذاب کے حوالے سے جو ہے یقینہ قبر کا عذاب حق ہے ہاں جی اور اس وجہ سے جو ہے اس سے نجات کے بھی اللہ نے راستے ہمیں دیے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ترقی دیے ہیں اعمال دیے ہیں تو ان میں سے مختصر اور جامع دعا یہاں پر ہمیں دیا ہے حضرت امیر کبیر علیہ رحمٰن دعوت شریف میں عذاب قبر سے نجات پانے کی دعا ہاں جی دعوت شریف میں آئے ہے درج دعا کو بات اسنت مغرب سمعب کی جو ہے فرض کے بعد سنت چارکت پڑھنے کے بعد بات ا سنت مغرب پڑھتے رہنے والے کو اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے یہ اس دعا کے بارے میں یوں سمجھو دعا کا شواب ہے اجر ہے اور عذاب قبر سے نجات کا جو ہے صنعت امیرکا بھی دے رہے ہیں اور میں جو شاہ جو ہے بعد از نماز سنت ہے مغرب اس دعا کے پڑھتے رہنے والے کو اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ ان اعوذ آظبی من عذاب القبر القبری و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین یہ مبارک دعا ہے یہ دعا کے جو ہے مخصد توجہ جی لوگوں کو دے دوں اللہ ہمہ ہر دعا کے شروع میں آتے ہیں طالباً یا ربنا آتے ہیں دعاؤں کے شروع میں یا اللہ آتے ہیں زیادہ تر یہی دو لفظ آتے ہیں یعنی اللہ جو اے اللہ کے معنی میں یا اللہ کہوں یا اللہ ہماں کا لیکن دعا کے مقام پہ اللہ زیادہ تر کہتے ہیں یا کہ جگہ پر آخر میں کوئی اللہ ہے یا کو جگہ پر آخر میں تجدید والا نیم ڈال دیتے ہیں یعنی تو اللہ ہو جاتے ہیں اللہ عمہ یعنی اے اللہ یعنی اے اللہ اے پروردار اس معنی میں اللّہ ان نے ان لفظ ان آدمی زبان میں ہاں جی کسی قسم کے شیخ شعبہ کو بعد میں آنے والی جو مطلب ہے ہر قسم کے شیخ شعبہ کو دور کرنے کے لرب استعمال کرتے ہیں اس حرب کا حرب مشبہ بھی فیل کہتے ہیں اس کا معنی ہے بے شک بے تحقیق اور ان کے بعد جو یا آیا ہے اِن کے بعد جو یا جا جا جو ہے ضمیر ہے نی ضمیر بنشو متصل ہے اس کے معنی میں کے معنی میں ان بے شک میں اس کے معنی میں ہے میں تو اے اللہ بے شک میں ہے نی اے پروگار اے میرے رب پرورگار بے شک میں اعوذ عظو بیکا عوز بیکا آ جو ہے آذا یا عوزو اوزن و تع وضا و اشتعاعضب ان افال سے لیا ہے آضو اور یہ جو ہے متکلم کا شوا ہے فلم مزارے سے معرو سے تو آ یا عضو کے معنی پناہ لینا حفاظت میں آنے کے معنی میں تو یہاں پر جب بند بولتے ہیں آ ذا مو بیکا یعنی میں پناہ لیتا ہوں تیرے حضور میں بکا تیرے حضور میں اللہ سے مخاطب ہے اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیرے حضور میں یہ دوسرا تجمہ میں اپنے آپ کو یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اللّہ اللہ ان نے آوضبیکا اے اللہ یہ میرے پرور دگار میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں یہ تجمی اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں ہاں جی تیرے حضور میں کس چیز سے خطرہ کس چیز سے جس سے آپ اللہ کے حضور میں پناہ ہمارے ہیں جس سے آپ ڈر کر اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں وہ خطرہ خوف آپ کو کش سے فرماتے ہیں من عذاب القبر من کو ہر حجار بولتے اس کے معنی یعنی سے کے معنی میں ہے من سے من سے اور عذاب القبر عذاب کے معنی لغت میں اردو میں بھی عذاب کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے باس معنی تکلیف عذاب کے معنی تکلیف اور ہر وہ شے جو انسان کے لیے باعث مشقت ہو اور اسے اپنی مراد سے باز رکھے تو ان تمام چیزوں کو عذاب کہا جاتا ہے اور قبر جو ہے جمع اس کے قبور ہے قبر انسان کے دور کرنے کی جگہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے ہاں جی تو اس کے بعد اس کے جسم کو جس جی جگہ پہ چھپاتے ہیں اس جگہ کو اصطلاح میں قبر بولتے ہیں انسان کے جسم کو دفن کرنے کی جگہ چھپانے کی جگہ جو روح جسم سے الگ ہونے کے بعد تو دعا کا تجمہ یہ ہوا کہ اللہ میں نے آمین ضاب القبری ہاں جی انسان جو اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہاں جی ہم اپنے آپ کو سچ مچ قبول سے ڈرتے ہوئے قور کے عذا سے ڈرتے ہوئے اس کے تکلیف اور پریشانیوں سے خوف کھاتے ہوئے آ ہاں جی اور عالم آرت میں ہمارے ساتھ کیا خوش ہوگا ہمیں خوش پتہ نہیں اور میں پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا خوش ہوگا ہمارے قبر ہمارے جنت کا بادشاہ بن جائیں گے یا جہنم کی کھائی اور گاٹی بن جائیں ہمیں خوش معلوم نہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے انسان اس دنیا میں جب تک ہے ہاں دعا مانتے رہیں تو یہ دعا ہاں جی کمال عزیزی کے ساتھ مانتے رہیں بہت مختصر اور جامعز تو تجمہ اللہ ازبی کمین عذاب القبری اس کا مختصر تجمہ یہ ہوگا پروردگار دغار اللہ پرور اے پروردگار اے معبود حقیقی ہاں یہ سارے ترجمہ اللہ کا معنی ہو سکتا ہے بے شک میں بے تحقیق میں انی ہاں قبر کے عذاب اور تکلیف سے تیرے حضور میں پناہ مانتا ہوں پناہ مانتی ہوں یا جو ہے قدر بے شک میں قبر کے عذاب اور تکلیف سے خود کو اے اللہ تیرے پناہ میں دیتا ہوں اور تو ہی میرا محافظ اور نگاہ ہے ہر چیز سے دنیا میں بھی ہر مشکل سے بچانے والا ہر پریشانی سے نجات دینے والا ہر خوف و خطر سے نجات دلانے والا اے اللہ تو ہے اور عالم آخرت میں بھی ہمیں نجات دلانے والا صرف اور صرف پاک ذات ہیں ہن یہ دل میں کمال عقیدت کے ساتھ عادیدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا مانگے اس واقعہ دوسرا حصہ درود شریف ہے محمد ال محمد پر وصلی اللہ علیہ رخلقی احمن محمد علیہ اجمعین تو وہ اللہ ہاں جی اور کے معنیٰ میں صلی اللہ ویسے تو پھیل ماضی ہے درود بے جا رحمت نازل کیا کے معنی میں لیکن یہاں پر ماضی جو ہے دعا کے معنی میں آتا ہے تو یہاں دعا کے لیے لہٰذا فیر ماضی دعا کے لیے جب آئیں تو مستقبل کے معنی دیتا ہے پھر معنی یہ ہوگا صلی اللہ لہٰذا تجمہ یہ ہوا یعنی اے اللہ تو درود بیچ دے اے اللہ تو رحمت نازل کر دے تو رحمت نازل فرما کس پر ہے جی تو فرماتے ہیں صلی اللہ خیر خلق ہے اللہ کے معنی پر کے معنی میں ہیں جی پر کے معنی میں ہے خیر حلق خیر یہاں اخیر کے معنی میں ہیں یعنی سب سے بہتر سب سے اچھا سب سے محتر اس معنی میں خیر خلقے. خلق خلق بے معنی جو خلق ہی اپنے خلق میں تھے خلق جو یہاں پر مستر ہے مزر بے سے مفول ہے ہاں جی کیونکہ مزدور کبھی سفائل اور کبھی سے مفو کے معنی میں موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے لہذا یہاں جو خلق ہی اے مخلوق ہے یہ معنی ہے اللہ خیر خلق اے علا خیر جی یعنی اے اللہ خیر مخلوق ہے مانا یہ بن جائے یعنی اے اللہ تری رحمت نازل فرما تری دروت اور رحمت نازل فرما تو یعنی کس پر تیرے معلوقات میں سے سب سے بہتر و مہتر ہستی پر اللہ خیر خل کے ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما کن درود نازل فرما درود نازل فرما اپنی تو درود بیچ دے اپنے معلومات میں سے سب سے بہتر و مہتر محلوق پر ہستی پر ہستی پر وہ کون ہیں؟ وہ محمد محمد ہے وہ محمد ہے جی محمد ہیں وہ عالی اور آپ کے آل پاک ہیں اجمعین سب کے سب اوروقی نے رحمانہ کا تو محمد جو ہے محمد کا معنی یہ کا جسراخ سال المعمودہ لغت میں یہ معنی کیا ہے محمد یعنی وہ عظیم ہستی جن کے نیک خاصلتیں بہت زیادہ ہیں محمد یعنی وہ عظیم ہستی کہ جن کے نیک خاصلتیں بہت زیادہ ہیں اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی سے زیادہ نیک خصلتوں کا مالک کون ہے اس کائنات میں ہاں جی جس طرح شورا نے کہا باد خدا بزرگ القصم مختصر خدا کی بات تو اب ہے ہنج اے پہ اللہ کے پیارے نبی بس آپ کی شاٹ اور مختصر فضلت بیان کروں تو وہ یہی کہ اللہ کے بات آپ ہی سب سے عظیم ترین ہستی ہے اس کا میں ہنج چنان کے مشہور ناد میں بھی ہے نا کہ بھی کمال ہی کشف بدوجا بھی جمال ہیں حسنت جمیع خصالی صلی وال حسنت یعنی کہ بہت ہی اچھا ہے آپ کی تمام حصلتیں آپ کے تمام صفات ہے ہاں نی جی بہت اچھے ہیں کیونکہ قرآن نے بھی آپ کو سنت دے دی دیا اِن کے علیہ خلقِ نظیم کہہ کر اللہ کے پیارے نبی تو خلق عظیم کے مرتبہ برفاش ہے تو حسونت جمیع خ صالحی ہاں جی اور چنانتی جو, جو ہے فارسی شعر میں بھی ہے حسن یوسف دم ایسا یدزاداری آن تو تنہا داری یوسف یوسف کا حسن بھی یوسف دم ایسا, ایسا جو ہے کے مو جزا یدا بھی, ید ید بھی وہ سب جو آپ کے پاس ہے نی حسن یوسف دمزا وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء لاہے رکھتے ہیں تو تنہا داری تو اس میں اکیلا ہو سب جمع ہیں باقیوں میں تو کسی کو اللہ نے کچھ صفا دیا کسی کو کچھ نے خاصلہ دیا کسی کو کچھ نے خاصلہ دی دیا لیکن آپ کو اللہ نے یہ سب آپ کے اندر ایک ساتھ دے دیا ہے ہاں نی تو وہ آل ہی اور آپ کے آل سے مراد جو ہیں آپ کے اولاد مراتے عالی اولاد یعنی اہل علیہ السلام آپ اور آل اس،, اس مبارک دعا سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سب سے روح زمین پر سب سے بہترین معلوم سب سے افضل حسیاں محمد اور آل محمد ہیں بارہ ام اطحال چاہدہ معصمین علیہ السلام ہیں یعنی اجمعین تاکید کے لئے آیا تھا تاکہ الفاظ میں سے یعنی آل پر کہ یعنی آل میں سے کچھ پر ہو کچھ پر نہ ہو بلکہ تمام سب کے سب آپ کے محمد اور اعلی محمد پر اجمین ان سب کے سب پر ان تمام پر کہ اللہ تری رحمت نازل ہو تو اپنی رحمت نازل حرما تو اضوا کا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والے اجمعین کو مختصر میں یہ ہوگا کہ اور اللہ درست اور رحمت نازل کرے یعنی اپنے معلومات میں سے سب سے بہتر اور مہتر ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اولادوں پر تو یہ جو ہے نہایت ہی اور جامع دعا یا قبر کے عذاب سے نجات کے لیے ہاں جی؟ اور یقینی بات ہے جب آپ قبر کے عذاب سے نجات کا ذکر کرتے ہوئے محمد آل محمد پر درود بھی بیچتے رہیں گے تو جس جی طرح حدیث میں یہی ہستیاں کر ہماری قبر میں ہماری فریات رسی کریں گے ہمارے موت کے وقت یہی ہستیاں ہمارے سامنے حاضر ہوگا جس سے ہماری موت آسان ہوگا وہی طرح قبر میں جب ان ہستیوں کو بندے ممن دیکھیں گے ہاں اپنے سرہانے پر تو آپ کے لیے آخرت کا یہ سفر آسان ہوگا لہٰذا اس دعا کو کمال آجیزی کے ساتھ پڑھتے رہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اور ایسی دعاؤں کو کمال آجیزی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہمیشہ ورد زبان رہنے کے اللہ توحید دے, دے آپ لوگوں کو پڑھا یہ مغرب کی سنت پرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو مغرب کی سنت پرنے کے بعد آپ شہد شکر میں جا کر یہ دعا پڑھیں یا ویسے ہی سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں ہاں جی تاکہ جو ہے آپ کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہیں قابو کی فکر رہیں ہاں جس طرح ہم دنیا میں یہ عائشیں کریں یہ مستیاں کریں ہاں جی صرف زندگی یہ نہیں ہے ہماری ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے ایک اودھی زندگی ہے جس کی ابتدا قبر سے ہو جاتی ہے اور آخر جو ہے جنت کے عظیم نعمتوں کا مستحق یا خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا جہنم کے عذابات کا شکار لہذا بندے مومن کا دنیا میں بھی ہمارے پناہ گا اللہ تعالیٰ کے ذات ہے قیمت میں بھی ہمیں پناہ دینے والا اللہ ہی کے ذات ہے اس کائنات کے تمام امور اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں لہذا ہمیشہ اسی کے دروازے کو دستک دیتے رہیں ہر پریشانی سے نجات کے لیے حج مشکل سے نجات کے لیے اور محمد علیہ محمد کو اللہ کے مغرب بندوں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ کے حضرت دعا کرتے رہیں تو میں بھی دعا کرنا پروانگار علم ہم سب کو اس پاک محض کے تمام پیروکاروں کو تمام اومین مومن مومنات و مسلمات کو آدم علیہ السلام صلیٰ احمد تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتوں کو اے اللہ آخرت کے سفر ہم سب کے لیے آسن فرما اور خصوصاً عالم قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما اور محمد آل محمد کے صدقے ہمیں ان تمام عذابات سے نجات عطا فرما آمین عالم